أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك جسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم تسمع لقولهم كأنهم خشب مصندة يحسبون كل سيحة عليهم ہم فاحذرهم قاتلهم اللہ ان فکون سورۂ منافقون مدنی صورت ہے نزولاً نظولاً ایک سو چار نمبر, نمبر سور حج کے بعد نازل ہونے والی صورت جبکہ كہ قرآن مجید کی ترتیب میں 63 نمبر پہ ہے سورہ جمعہ کے بعد ربتِ صورت کا ماقبل صورت کے ساتھ کئی وجوہات پہ ہے یہ پہلا ربط گزشتہ صورت میں مال لگانے کی ترغیب دی گئی گزشتہ صورت میں انفاق کی ترغیب دی گئی تو اس صورت میں زجر دیا جاتا ہے بخلاء کو ان لوگوں کو زجر دیا گیا ہے کہ جو مال نہیں لگاتے انفاق نہیں کرتے یا گزشتہ صورت میں گزشتہ صورت میں یہ کہا گیا تھا کہ تجارت یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے تو یہاں پہ اس صورت میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ مال اور اولاد یہ کہیں تمہیں اللہ کی راہ سے روک نہ دے یا گزشتہ صورت میں گزشتہ صورت میں ایمان والوں کا تذکرہ تھا یہ ابھی صورت میں منافقین کی اوصاف یعنی ان کے مقابلے میں منافقین کے اوصاف وہ بیان کیے جاتے ہیں یا گزشتہ صورت میں یہ آیت نمبر نو میں جمعے کے خطبے پر اس کے سننے پر حکم دیا گیا تھا جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے حکم دیا گیا تھا یہ تو اس صورت میں یہ تو اس صورت میں اللہ کی کتاب جی اسے سننے کی ترغیب دی جا رہی ہے یہ جی آیت نمبر نو میں جی امتیازات صورت صورت ممتاز ہے یہ جی منافقین کی جی ان صفات پہ کہ منافقین انہوں نے کہا کہ ایمان والوں پر خرچ نہ کریں ایمان والوں پر خرچ نہ کریں اور انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو اپنے آپ کو عزت والا کہا اور ایمان والوں کو زریل کہا تو منافقین کی یہ صفت یہ اس سے پہلے نہیں گزری یہ اور بھی کئی امتیازات ہیں اور صورت میں زیادہ تر منافقین کے اوصاف ہیں اور صورت کا نام بھی منافقین ہے سورہ مجادلہ سے بلکہ سورہ حدید سے یہ تمام سورتوں کا ایک ہی مقصد وہ چلا آ رہا ہے اور وہ ہے ترغیب للجہاد والانفاق سورہ حدید میں ترغیب دیا گیا انفاق کو پھر سورہ مجادلہ میں دو گروہ ذکر کیے گئے حزب اللہ اور حزب و شیطان سورہ حشر میں حزب اللہ کی کامیابی اور حزب و شیطان کی ناکامی وہ ذکر کی گئی سورہ ممتنا میں یہ اللہ کے گروہ کی کامیابی کی ایک شرط ذکر کی گئی کہ وہ دشمنان دین کے ساتھ دوستی راز باز وہ قائم نہیں کریں گے تو سورہ صف میں دوسری شرط لگائی گئی کہ ایمان والے یہ آپس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح یہ ڈٹے رہیں گے اور متحد رہیں گے یہ متحد رہیں گے یہ جی تو سورہ جمعہ میں یہ جی اللہ کے پیغمبر کی رسالت کا عام ہونا یہ ذکر کیا گیا کہ وہ پیغمبر ہیں عربوں اور آجموں اثاروں کے یہ تو اب اس صورت میں ایمان والوں کو چوکنا کیا جا رہا ہے کہ یہ یاد رکھو کہ تم لوگوں کا یہ اتفاق اور یہ اتحاد یہ تب تک قائم رہے گا جب آپ لوگ یہ اپنی جماعت میں بھی تتہیر کریں گے اور اپنی جماعت میں بھی صفائی کریں گے یہ ایسا نہیں کہ ہر اپنے آپ کو ایمان کہنے و... کہلانے والا مومن کہلانے والا آپ اس پر اعتماد کریں جیسے سورہ ممتنا میں امتحان کرنے کا ذکر کیا گیا تو ایسے ہی اپنی جماعت میں بھی تم لوگوں کو کہ اسے چھاننا پڑے گا اور اس میں صفائی کرنی پڑے گی یہ جی ایسا نہیں کہ تم منافقین کو بھی اپنا دوست وہ مان لو کیونکہ اسلام کو ہمیشہ یہ نقصان اتنا غیروں کی طرف سے نہیں پہنچا جتنا یہ اپنوں کی طرف سے پہنچا ہے اور ایمان والوں کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو جتنا نقصان یہ اندرون لوگوں نے پہنچایا ہے تو اس صورت میں منافقین کی صفات یہ بیان کی جاتی ہیں صورت کا دعویٰ صورت میں زجر دیا جاتا ہے ایمان والوں کو یہ و للمؤمنین زجر دیا جاتا ہے ویسے تو ان دس صورتوں کا ایک ہی مقصد ہے ترغیب لالجہاد والانفاق الفاق صورۂ حدید سے سورہ تحریم تک لیکن اس صورت میں زجر دیا جاتا ہے ایمان والوں کو وہ جو اپنے بھائیوں پر اور وہ جو اپنے ایمان والوں پر مال نہیں لگاتے انفاق نہیں کرتے تو انہیں زجر دیا جاتا ہے سورہ منافقن یہ صورت یہ تب نازل ہوئی تھی غزوہ بنو مستطق میں اس سے پہلے بھی غزہ بنو مستلق کے حوالے سے یہ ہم سورہ نور میں بیان کر چکے ہیں اور دیگر جگہوں پر بھی غزل مستلق کے بعض واقعات وہ ہم ذکر کر چکے ہیں غزوہ مستعق بنو و اور غزو مرثیہ سورہ نور میں یہ ام المََنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ وہ ہم نے ذکر کیا تھا اس غزوے میں یہ دو اہم واقعات یہ پیش آئے تھے کہ اور غالباً تیمم کی جو آیات ہیں تو وہ بھی اسی غزبے میں یہ نازل ہوئی تھی اور جس میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰنہ کہ ان سے ان کا ہار جو ہے تو وہ گم گیا تھا اور تیمم کی آیات وہ بھی نازل ہوئی تھیں لیکن اس میں یہ دو بڑے اہم واقعات قرآن ذکر کرتا ہے یہ ایک ام المنین عائشہ پر الزام لگانے والا اور تومت لگانے والا واقعہ اور دوسرا واقعہ وہ اس صورت میں وہ ذکر کیا جاتا ہے غزوہ بنو مستلق غزوہ مریسیہ مورئی اصل میں یہ وہاں پہ واقع ایک کنویں کا نام ہے یہ اس قوم کے چشمے یا ایک کنویں کا نام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ غزوہ بن مستلق اور غزوہ مریثیہ دو اقوال آتے ہیں کہ آیا یہ شعبان پانچ ہجری میں یہ غزوہ یہ پیش آیا ہے یا چھ ہجری میں یہ واقعہ یہ پیش آیا ہے شابان پانچ ہجری میں یا شعبان چھ ہجری میں لیکن زیادہ تر شعبان پانچ ہجری کا یہ قول یہ زیادہ راج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ بنو مستلق کا جو سردار ہے حارث ابن ابی زرار یہ تو اس نے بہت سی فوج یہ جمع کی ہے اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر بات کی تحقیق کرتے تھے بعد آزان کو کوئی اقدام کرتے تھے ایک صحابی ہے برعیدہ ابن حسیب اسلمی تو اللہ کے پیغمبر نے انہیں تحقیق کرنے کے لیے روانہ کیا وہ صحابی انہوں نے جا کر دیکھا اور واپس آ کر اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ اللہ کے پیغمبر یہ خبر یہ صحیح ہے اور وہ تیاری کر رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ فوراً یہ تیار ہو گئے اور وہ چل پڑے یہ چل پڑے اور شعبان پانچ ہجری میں یہ واقعہ یہ پیش آیا ہے صحابہ کرام وہاں پر تیزی سے پہنچے ہیں بنو مستلق اور اچانک ان پر حملہ کیا ہے وہ لوگ اپنے کاروبار اور اسی طرح دیگر چیزوں میں مصروف تھے اور آنن فانن اللہ کے پیغمبر نے انہیں شکست دی اور کافی سارا مال غنیمت روایات میں آتا ہے دو ہزار اونٹ پانچ ہزار بکریاں اور اسی طرح بہت سے لوگوں کو اللہ کے پیغمبر نے قید کر لیا اور یہ وہ اپنے انجام تک وہ پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں جو ام المومن جویریہ آتی ہے تو جویریہ رضی اللہ عنہا یہ اسی بنو مستلق کے سردار حارس ابن ابی زرار اس کی بیٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجاہدین میں یہ عورتیں یہ تقسیم کی تو یہ جوریہ رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابی ہے ثابت ابن قیس یہ پہلے جی ان کے حصے میں وہ آئی ہیں لیکن حضرت ثابت ابن قیس نے ان سے مقاتبت کی اور کہا کہ اگر تم اتنی رقم جو ہے تو یہ ادا کر دو اور میں تمہیں آزاد کر دوں گا یہ جویریہ یہ بھی اسلام نہیں لائی تھی یہ آئی اللہ کے پیغمبر کے پاس اور اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ میں ایک سردار کی بیٹی ہوں اور میں یعنی ایسے غلامانہ زندگی میں نہیں گزار سکتی رسول اللہ نے اس کی جگہ وہ پیسے دیے انہیں آزاد کروا دیا اور اللہ کے پیغمبر نے پھر ان سے وہ نکاح کیا ہے اور پھر وہ اسلام بھی لائی ہیں بلکہ روایات میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ان کے باپ حارث ابھی زرار جو بنو مستلق کا سردار تھا تو وہ اپنے ساتھ بہت سارے اونٹ وغیرہ یہ لا کر یہ لا رہا تھا مدینہ منورہ تاکہ میں اپنی بیٹی کو چھڑوا سکوں مسلمانوں کی قید سے تو اس نے راستے میں بعض قیمتی ایک دو اونٹ تھے تو وہ راستے میں ایک جگہ پہ اس نے وہاں پہ چھپا لیے کہ چلو میں یہ واپسی میں یہ واپس لے لیتا ہوں اور جو اونٹ میں مدینہ یہ لے جا رہا ہوں تو یہی اونٹ میں اپنی بیٹی کے بدلے میں یہ میں دے دوں گا اور انہیں ان کے قبضے سے میں چھڑوا دوں گا یہاں پر اللہ کے پیغمبر نے جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اس صحابی کو اللہ کے پیغمبر نے پیسے دیے اور انہیں وہ آزاد کروا دیا تو اللہ کے رسول تو جب اس کا باپ آیا یہاں پہ مدینہ تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو چھڑانے آیا ہوں رسول اللہ نے ان کی بیٹی کو یہ اجازت دی کہ وہ اگر اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہے یا اس کی اپنی مرضی ہے لیکن اس نے باپ کے ساتھ جانے سے اس نے منع کیا اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہنے پہ وہ راضی رہی تو رسول اللہ سے کہا کہ میں یہ اونٹ لایا ہوں اور میری میری بیٹی جو ہے تو یہ میرے ساتھ جانے دیں رسول اللہ نے اس سے کہا وہ جو تمہارے پاس دو قیمتی اونٹ ہیں تو وہ راستے میں تم نے کہاں پہ وہ چپائے رکھے ہیں تو جیسے ہی اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا اس نے کہا کہ اشہد انک کا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ بھی اسلام لے آئے کیونکہ یہ بات یہ سوائے میرے یہ کوئی اور کوئی نہیں جانتا تھا اور یقینا یہ آپ کو وہی کے ذریعے ہی یہ پتہ چلا ہے صحابہ کرام کا پھر یہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ یہ محبت دیکھیں جب اللہ کے پیغمبر نے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا تو جتنے قیدی اللہ کے پیغمبر یہ صحابہ کرام کی قید میں آئے تھے ساروں نے بنو مستلق کے ان قیدیوں کو آزاد کر دیا وجہ یہ کہ اب اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ان کا ایک رشتہ جو ہے تو یہ قائم ہوا ہے کہ اسی میں اسی غزوہ میں بخاری کی روایت میں یہ ایک روایت یہ آتی ہے کہ اسی موقع پہ ایک جگہ پہ ایک انصاری اور ایک مہاجر یہ کھڑا ہے اور ایک انصاری وہاں سے پانی وہ لے رہا ہے اور اتنے میں ایک اور صحابی وہ آیا اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ مزاح کرنے والا تھا مزاح میں اس نے اس دوسرے کو لات ماری تو اس سے اس صحابی کو وہ برا لگا تو اتنے میں اس انصاری نے کہا یا لل انصار اس نے انصار کے قبیلے کو انصار کی جماعت کو پکارا اس معاجر نے یال لل مہاجرین کی جماعت کو پکارا تو اتنے میں اللہ کے پیغمبر کو یہ بات یہ پتہ چلی تو جب انہیں یہ بات پتہ چلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئے اور صحابہ کرام سے کہا داؤ ہا فن نہا ان کلمات کو چھوڑ دو یہ تو بدبودار اور یہ تو اس سے تو تعفن اور بدبو آنے والے کلمات ہیں یعنی جس میں یہ عصبیت ہو اور تعصب ہو کہ ہر کوئی اپنے اپنے قبیلوں اور ان کو پکار رہا ہو یہ تو زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں کہ مسلمانوں کا گروہ ان قومیتوں کی بنیاد پہ اور علاقائی بنیادوں پہ یہ تقسیم نہیں ہوتے کہ کوئی یہ عربی ہے اور یہ عجمی ہے یا کوئی پٹھان ہے تو کوئی پنجابی ہے تو کوئی سندھی ہے تو کوئی بلوچی ہے مسلمان یہ صرف تعارف کے لیے ہوں گے اور مسلمانوں میں یہ تقسیمات یہ نہیں ہوں گی رسول اللہ نے کہا ان کلمات کو چھوڑ دو اور یہ بدبودار کلمات ہیں یہ معاملہ یہ رفع دفع ہو گیا یہاں پر اس موقع میں اور منافقین یہ تو ہمیشہ یہ موقع کی تاک میں رہتے تھے اور یہ پہلا موقع تھا کہ منافقین زیادہ تعداد میں یہ اس جہاد میں اور وہ بھی غنیمت کی لالچ میں وہ نکلے تھے کہ غنیمت ہاتھ آ جائے گا تو اس جنگ میں عبداللہ ابن ابئی ابن سلول رئیس المنافقین وہ بھی گیا ہے تو اس نے یہ موقع پا کر کہ چلو یہی موقع ہے آگ بڑھکانے کی تو اپنے انصار سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ تو عرب کا وہی مقولہ یہاں پہ صادق آتا ہے کہ سم من قلب کا یہ اکلک کہ اپ اپنے کتے کو تم کھلاؤ پلاؤ اور جب وہ فربہ ہو جائے اور وہ جب اس پہ یعنی خوب تازہ ہو جائے تو پھر وہ سب سے پہلے تمہیں ہی کاٹے گا یعنی یہاں پہ اللہ اللہ کے پیغمبر کو اور مہاجرین صحابہ کو کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو یہاں پہ اس نے یہ بڑی بری بات کی اور اس نے یہ بھی کہا کہ ان پر یہ خرچ نہ کریں یہ تو تم لوگوں کے مال لگانے کی وجہ سے کہ تم لوگوں نے انہیں جگہ دی ہے ان پر مال لگایا ہے ان پر خرچ نہ کرو یہ یہاں سے باگتے چلیں گے اور پھر یہ بھی کہا اس کم بخت نے کہ علیہ رجا نل المدینہ تلخرجن العظمن العضل اگر ہم مدینہ واپس لوٹے تو جو مدینہ کے عزت والے لوگ ہیں تو وہ ذلیلوں کو یہاں سے نکالیں گے کہ جو ہجرت کر کے یہاں پہ آئے ہیں ایک انصاری صحابی ہے حضرت جی حضرت خضرج قبیلے کا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ انہوں, انہوں نے یہ سارا واقعہ اور یہ ساری باتیں یہ سن لیں یہ ساری باتیں اس نے سن لیں وہ چونکہ ایک کمسن صحابی تھا تو وہ آیا اور اللہ کے پیغمبر سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول عبداللہ ابن ابئی ابن سلول اس منافق نے یہ یہ باتیں کی ہیں اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کو بلوایا اور اس سے کہا دیکھو تم نے یہ یہ بات کی ہے تو وہ آیا یہاں پہ اور قسمیں کھاتا ہوا کہ میں نے یہ بات ہرگز نہیں کی اور یہ دیکھو یہ چھوٹا لڑکا اور یہ نوجوان یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا زید اور زید کہتا ہے کہ مجھے اتنی تکلیف یہ کبھی بھی نہیں ہوئی جتنا مجھے اس موقع پہ یہ ہوئی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے پیغمبر کی نظروں میں میں جھوٹا نظر آیا ہوں زید میں ارقم یہ کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے مجھے فاسابنی غم لم یو سبنی مسلو مجھے ایسا غم پہنچا کہ ایسا غم یہ زندگی بھر مجھے یہ نہیں پہنچا تھا اور مجھے میرے چچا نے بھی ڈانٹا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا زید بن ارقم کہتا ہے کہ میں غم زدہ ہو کر میں واپس آیا اور اتنے میں یہ آیات سورۂ منافقون کی یہ نازل ہوئی اللہ کے رسول نے مجھے بلوایا اور مجھ سے کہا کہ زید کہ اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی یہ واقعہ یہ جب اسی عبداللہ اللہ ابن بن ابن سلول کا حضرت عمر نے اسی موقع پہ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں دا انیا درب عنق المنافق رسول اللہ نے فرمایا عمر سے کہ عمر پھر لوگ کہیں گے کہ ان محمدن یکت اصحابہ کہ محمد ابھی تک تو غیروں کو قتل کر رہے تھے دشمنوں کو ابھی انہوں نے اپنے ساتھیوں پر بھی شروعات کر دی ہیں پھر لوگ یہ کہیں گے تو کم اس پر ظاہری اسلام کا اور ایمان کا وہ لباس وہ تو پڑا ہوا ہے تو اسی لیے رہنے دو اسی عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کا ایک بیٹا ہے اس کا نام بھی عبداللہ ہے عبداللہ ابن عبداللہ سورہ توبہ میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا لیکن باپ جو ہے تو وہ نام کا عبداللہ ہے اور بیٹا جو ہے تو وہ حقیقت میں عبداللہ ہے اللہ کا بندہ ہے اور وہ مخلص صحابی ہے جب یہ آیات یہ نازل ہوئیں اور اس کے بیٹے عبداللہ کو پتہ چلا کہ میرے باپ نے ایسے غلیز کلمات اور ایسی غلیز حرکت کی ہے تو وہ آیا اور اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ اللہ کے رسول کہ اگر باپ کو قتل کرنے کا آپ حکم دیتے ہیں تو میں اس کی گردن یہ میں خود آپ کے حضور یہ پیش کرتا ہوں میں اس کی گردن خود اڑاتا ہوں لیکن آپ کسی اور کو یہ حکم نہ دیں کیونکہ کل کو یہ میرے لیے یہ غیرت کا مسئلہ یہ بن جائے گا اور کہیں میرے ہاتھ سے کوئی مسلمان وہ قتل نہ ہو جائے اسی لیے اگر آپ نے حکم دینا بھی ہے تو مجھے حکم دے دیں میں اپنے اس کمبخت باپ کا سر یہ میں قلم کر کے آپ کے قدموں میں لے آتا ہوں رسول اللہ نے کہا نہیں میں نے اس کے قتل کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا اور تم بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو عبداللہ جو ہے تو وہ چونکہ وہ بھی اسی قافلے میں تھا اس کا یہ بیٹا تو وہ آیا اور مدینہ کی راہ میں یہ کھڑا ہو گیا اور اپنے باپ سے کہنے لگا کہ آپ مدینہ میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تو اس کا اقرار نہ کرے کہ تو ذلیل ہے اور اللہ کے پیغمبر وہ عزیز ہیں وہ عزت والے ہیں جب باپ نے یہ اعتراف کر لیا کہ بے شک میں ذلیل ہوں اور اللہ کے پیغمبر وہ عزیز ہیں اور عزت والے ہیں تب جا کر بیٹے نے اسے مدینہ میں داخل ہونے دیا یہ تھا صحابہ کرام کا وہ ایمان اور یہ تھا صحابہ کرام کا وہ حال حالانکہ یہ زید بن ارقم یہ انصاری صحابی ہے اور یہی خزرج قبیلے کا ہے عبداللہ ابن عبی ابن سلول یہ بھی یعنی مدینہ کا ہی رہنے والا ہے کم بخت تو اگر زید بن ارقم یہ اگر چاہتا تو اس موقع پر وہ اپنی برادری کی اس کی شکایت اللہ کے پیغمبر کو نہ لگاتا لیکن صحابہ کرام ان کے دلوں سے یہ جو برادری کے حق میں کھڑا ہونا ہے خواب و نہ حق پہ ہو صحابہ کرام کا ایمان اللہ کی کتاب پہ بن چکا تھا اسی طرح اگر اس واقعے میں دیکھ لیں تو عبداللہ اللہ جو اس رئیس المنافقین کا بیٹا ہے تو اس کے دل میں ایمان کیسا راسق ہے کہ اللہ کے پیغمبر اگر آپ نے اس کا سر قلم کرنے کا حکم دینا ہے تو مجھے دے دیں تاکہ میں اس کا سر جو ہے تو یہ قلم کر دوں یہ صحابہ کرام ان کا ایمان تھا اور صحابہ کرام کہ ان کے ان کی ایسی تربیت اللہ کی کتاب پہ یہ ہوئی تھی کہ وہ ان چیزوں سے وہ آزاد تھے آج امت مسلمہ کو دیکھ لیں آپس میں یعنی یہ باڈرز ہیں یہ تقسیمات ہیں جغرافیائی طور پر تقسیم کیا گیا ہے لسانی طور پر تقسیم کیا گیا ہے اسی طرح مذہبی طور پہ فکری طور پہ تقسیم کیا گیا ہے اور آج اسی تقسیم کی وجہ سے جو ہمارے مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ ان کی تقسیم سے ہی وہ فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں دوسری جانب اگر آپ دشمنان دین کو دیکھیں تو ایک ایک چیز میں انہوں نے انہوں نے آپس میں ایک اتحادی فوج بنائی ہے کہ جب بھی کسی مسلمان پر چڑھائی کرتے ہیں تو نیٹو کے نام سے انہوں نے فوج بنائی ہے اسی طرح ایک کرنسی انہوں نے بنائی ہے یعنی قدم قدم پہ جو اتحاد کا مظاہرہ ہے تو انہوں نے ہر چیز میں اپنے اتحاد کو وہ برقرار کیا ہے ایک ملک کا ویزا لے لیں تو جتنے دیگر ممالک ہیں تو وہی ویزا آپ کو دیگر ممالک میں بھی وہی کارآمد ہوگا اور وہ آپ کے کام آئے گا لیکن آج مسلمان افسوس یہ ہے کہ وہ ان باتوں کی طرف وہ سوچتے نہیں ہیں تو یہ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ یہ یہاں پہ ذکر ہے کہ آج کل زیادہ تر لوگ تین سیکھنے والے جب قرآن کو نہیں پڑھتے تو زیادہ تر لوگ یوٹیوب پر کوئی کسی کو سنتا ہے تو کوئی کسی اور کو سنتا ہے یو پر ایک بڑا معروف اور مشہور کہ جو صاحب کرام کا سنیوں کے لبادے میں وہ بڑا ایک دشمن ہے اور خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰوں پر کیچڑ چھالتا ہے لیکن اس کے کل علم کا حال یہ ہے کہ وہ جب حدیث میں مسلم حقی کی حدیث میں ایک روایت وہ بیان کی جاتی ہے وہ اسی زید بن ارقم رضی اللہ و عنہ کی وہ روایت ہے اور اس سے پہلے بھی وہ روایت ہم ایک جگہ پر وہ بیان کر چکے ہیں وہ روایت ہم بیان کر چکے ہیں حضرت علی رضی اللہ و تعالیٰ ہو جی ان کی فضیلت میں حضرت علی رضی اللہ و عنہ ہو غدیر خم کے حوالے سے صحیح مسلم کی روایت میں وہ روایت وہ ہم بیان کر چکے ہیں ایک جگہ پہ اب یہاں پہ اس روایت کو دوبارہ نہیں پڑھ سکتے تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ ہو سے وہ روایت وہ مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ و عنہ ہو ان کے متعلق رسول اللہ نے وہ کلمات کہے تھے شیعہ اسے اپنی مقاصد کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ کے پیغمبر نے وہ جس پس منظر میں وہ بات کہی تھی وہ ایک جگہ پہ وہ ہم بیان کر چکے ہیں تو الزید ابن ارقم رضی اللہ ہوتا تو یوٹیوب پہ وہ بیٹھا شخص وہ صحابۂ کرام پر کیچڑ چھالنے والا وہ کہتا ہے کہ یہ زید ابن ارقم یہ وہ صحابی ہے کہ جو بڑا قدیم الاسلام صحابی ہے اور مکہ میں یہ بالکل آغاز میں اسلام لانے والا صحابی ہے حالانکہ اس جاہل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ زید ابن ارقم یہ مدینہ کا رہنے والا صحابی ہے اور یہ انصاری صحابی ہے اور یہ خزرجی صحابی ہے خزرج قبیلے سے دالک رکھنے والا وہ جو مدینہ میں جس کے گھر میں اللہ کے پیغمبر نے تبلیغ کی تھی بالکل آغاز میں وہ ایک مکی صحابی ہے مکہ کا رہنے والا صحابی ہے اور اس کا نام ارقم ابن و ابل ارقم ہے یہ جو دار ارقم آتا ہے تو وہ اس صحابی کی جانب منصوب ہے وہ ہے ارقم ابن و ابل ارقم دار ارقم اس کی جانب منصوب ہے اور وہ قریشی صحابی ہے اور وہ مکہ کا رہنے والا صحابی ہے اس اس صورت میں جس صحابی کا واقعہ ہے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ انصاری صحابی ہے اور وہ جو غدیر خم وہ جو روایت ہے صحیح مسلم کی تو اس روایت میں بھی زید ابن ارقم یہی صحابی ہے جو سورہ منافقون والا تو اسی لیے اس صحابی کو وہ والا صحابی بنانا اور بڑے بڑا چڑھا کر وہ پیش کرتا ہے لیکن جاہل اتنا ہے کہ دو صحابہ کو ایک صحابی کو وہ دوسرا صحابی وہ قرار دیتا ہے تو اس صورت میں یہ واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے چلے انشاءاللہ اللہ یہ اگلے لیکچر میں اور اگلے درس میں پھر اس صورت کا ترجمہ یہ ختم کرتے ہیں تو اس صورت کا مقصد ہے زجر ان ایمان والوں کو کہ جو اپنے مسلمان بھائیوں پر مال خرچ نہیں کرتے واخیر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین